دلحسنتی وجہ دل بلتی احسن اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاؤ حکمت کے ساتھ اور اچھے طریقے سے نصیحت کے ساتھ اور اگر مناظرہ مجادلہ کرنا پڑ جائے تو بھی احسن طریقے کے ساتھ کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اجتحان میں تشریف لائے اکیلے مسلمان تھے اور کوئی مسلمان نہیں تھے نبوت ملی اکیلے مسلمان تھے اور کوئی مسلمان نہیں تھا گھر آئے حضرت خدیجہ کو بات بتائی وہ بھی مسلمان ہو گئی تو مسلمان ہو گئے اپنے دوست ابو بکر صدیق کو بتایا وہ بھی مسلمان ہو گئے رضی اللہ عنہ بچوں میں حضرت عباس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰوں کے والد ابو طالب ان کی اولاد زیادہ تھی ایک دن عباس نے کہا کہ کچھ بیٹے آپ لے لیں ایک بیٹا میں لے لیتا ہوں ہمارے بھائی کی اولاد زیادہ ہے اس پر بوجھ زیادہ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی علی کو اپنی کفارت میں لے لیا تو یہ بیٹوں جیسے تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے اب ایک سے کام شروع ہوا اور جب آپ اس جہانگ سے جاتے ہیں تو صرف جو حجت الفاع میں تھے وہ ڈیڑھ لاکھ کے قریب تھے اور جو دور دراز آپ کو ملنے نہیں آ سکے آپ کے ساتھ حج کرنے نہیں آ سکے ان کی تعداد اللہ جانتا ہے اور عرصہ صرف تئیس سال کا ہے آج ہماری جماعتیں جیسے جیسے ان کی عمر زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے وہ اپنے قدیم ہونے پر فخر کرتے ہیں کہ ہماری جماعت نے گولڈن جوبلی منائی ہے سلور جوبلی منائی ہے پلاٹینیم جوبلی منائی ہے ہم بہت پرانے لوگ ہیں ہر چیز پرانی ضروری نہیں اچھی ہو بعض چیزیں پرانی ہو کر ڈی ویلیو ہو جاتی ہیں بات چیزیں پرانی ہو کر اچھی ہو جاتی ہیں تو ضروری نہیں کہ عمر زیادہ ہونے سے اس کی ویلیو بڑھتی ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زندگی تیئیس سال ہے اور ایک آدمی سے کام شروع ہوا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے علاقے میں اسلام غالب آ ہے فرمایا ادعو ادعودیل سبیل ربک بالحکمہ دانائی کے ساتھ ان کو بلاؤ دانائی کیا ہے حکمت کیا ہے یہ اللہ تبارہ کا عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے کچھ کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے اور کچھ سمجھدار ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں تو ان کو بھی مل جاتی ہے اور کچھ مخالفت میں آ جاتے ہیں وہ محروم رہ جاتے ہیں حکمت کیا ہے دانائی کی بات کیا ہے آج کوئی ایم بی اے پڑھا ہوا کوئی ایڈمنسٹریشن میں پی ایچ ڈی کر کے آ جائے میرے مصطفیٰ اصلاۃ السلام کی اس دنائی اور حکمت کو نہیں پا سکتا آج کے ایم بی اے کیے ہوئے مارکیٹنگ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ گاہک کو کسی طریقے سے اپنی دکان تک لے آؤ یہ تمہاری کامیابی ہے, ہے اگر وہ دکان میں آ گیا پھر کچھ لے یا نہ لے وہ ایک بار دیکھ گیا کہ آپ کے پاس کیا کچھ ہے پھر وہ اگر کچھ بھی نہ لے تو آپ مارکیٹنگ میں کامیاب ہیں یہ بڑے بڑے سٹور یہاں میٹرو میکرو ہیں اربوں میں پانڈا مارکیٹ حسین حسین مارکیٹ بن داود مارکیٹ ان کی اسٹریٹجی بھی یہی ہے ایک چیز پکڑیں گے ان کی قیمتیں خرید اگر سو روپیہ ہے تو وہ نبے میں بیچیں گے عام آدمی تو عام آدمی دکاندار بھی تھوک مارکیٹ کی بجائے ان کے پاس آئے گا بازار میں قیمت خرید سو روپیہ ہے اور یہ نبے کا دے رہے ہیں یوں لگے گا جیسے مفت میں بٹ رہا ہے لائنیں لگی ہوئی ہیں رش لگا ہوا ہے یہ اٹریکشن ہے لوگ دیکھا دیکھی کھچا کھچ اندر جائیں گے وہ چیز جو آپ نے دس روپئے جیب سے ڈال کر بیچی ہے اس سے دس روپے کا خسارہ ہوگا اور کتنی اور چیزیں لوگ لے جائیں گے اس میں آپ کو نفع ہو جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد صحابہ کرام اور ان کے بعد دايان ادام اسلام کی مارکیٹنگ کرتے ہیں اسلام کی دعوت کی مارکیٹنگ کرتے ہیں اس میں لوگوں کو قریب لانے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے اسلام کو پیش کرنے کی جلدی کرتے ہیں اسلام پیش ہو گیا احسن طریقے کے ساتھ پیش ہو گیا اچھے اخلاق کے ساتھ ہو گیا اچھے کردار کے ساتھ ہو گیا تو پھر کوئی فکر نہیں یہ مسلمان ہوا یا نہیں ہوا اللہ تعالیٰ کے سامنے ہماری حجت تمام ہو لیکن اگر دین پیش ہوا بد اخلاقی کے ساتھ تو لوگ کہتے ہیں جس طرح کا اس کا اخلاق ہے ویسا ہی اس کا دین ہے اگر اس کا دین اچھا ہوتا تو اس کا اخلاق اچھا ہوتا یوں سمجھو کوئی بہت بہترین چیز بری پیکنگ میں بیچ رہا ہو پیکنگ نہایت گندی ہو اندر بہت اچھی چیز ہو لوگ دیکھتے ہیں جس طرح کی پیکنگ ہے ویسا ہی اندر ہوگا اور اندر والی چیز اچھی اچھی نہ ہو مگر پیکنگ بہت خوبصورت ہو تو لوگ اس کو خرید لیتے ہیں اور اگر پیکنگ بھی اچھی ہو اور جس کی پیکنگ کی گئی ہے وہ بھی زبردست چیز ہو تو پھر اس کی مارکیٹنگ بہت اچھی ہو جایا کرتی ہے آج ہمارا اخلاق لے گئے کیا بتاؤں کافر اگر آپ کے ساتھ بس سلوکی کر لیتا ہے تو سوری کا لفظ بولتا ہے آپ کے پاؤں پر پاؤں آ سوری کہے گا آپ نے اس کی گاڑی نکلنے کا ٹائم تھا آپ نے اس کو پیچھے کر دیا اپنی گاڑی نکال دی سوری کرے گا یہ اخلاق ہیں یہ میرے مصطفیٰ علیہ السلۃ وسلام نے بیان کیے ہیں اگر کوئی کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے اس کو تھینک یو کہے گا یہ اخلاق میرے مصطفیٰ علیہ السلاۃ السلام نے بیان کیے ہیں پرما من سونیا الیہ معروف جس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے فل کافے ہو وہ اس اچھے سلوک کا جواب اچھے سلوک کے ساتھ دے وہ حل جزاء الحفصان اچھے سلوک کا بدلہ اچھا سلوک ہوا کرتا ہے جو آپ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے آپ اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں چلے جائے کہ جو آپ کے ساتھ اچھا کرے آپ اس کے ساتھ برا کریں فرمایا جس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے وہ اس کا بدلہ دے فَإِلَّمْ اگر اس کا بدلہ نہیں دے سکتا تو کم از کم اس کے لیے دعا کر دے اتنی دعا کرے کہ اس کا دل مانے کہ میں نے اس کی اس احسان کا بدلہ دے دیا ہے دوسری روایت میں فرمایا فل یوس اس کی تعریف کر دے لوگوں کو بتائے کہ یہ قلم جو میری جیب میں ہے یہ مجھے فلاں نے دیا ہے بڑا اچھا آدمی ہے اس کا یہ بھی بدلہ اور احسان کا حصہ ہے یہ چیزیں آپ کو کافروں کے اخلاق میں بھی نظر نہیں آئیں گی جو میرے نے مصطفیٰ سلام و نے سے کہی تو فرمایا حکمت اور دنائی کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ بات کی جائے کتنے لوگ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر مسلمان ہوئے کہ اگر ان کا اخلاق بہت اچھا ہے تو ان کی بات بھی اچھی ہوگی آج جن لوگوں کے منحج غلط ہیں صوفیت کی دعوت دیتے ہیں اور تبلیغ کرتے ہیں وہ آپ کو بظاہر باخلاق نظر آتے ہیں آپ ان کے ساتھ سفر کرو وہ اپنی سیٹ سے اٹھ کر آپ کو سیٹ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ ان کے منحج غلط ہیں وہ اسلام کی تبلیغ نہیں صوفیت کی تبلیغ کرتے ہیں اور جن کے پاس خالص اسلام ہے وہ اس بات پر بلے نہیں سناتے کہ جب خالص اسلام ہے تو ہمیں کیا آنچ ہے جس طرح چاہو پیش کرو جو مانتا ہے مانے نہیں مانتا جائے پہاڑ میں یہ طریقہ میرے مصطفیٰ علیہ السلاۃ اسلام کا ہے آپ نے چیز بھی اچھی دی ہے اور ٹریکنگ بھی اچھی ہے اللہ اخلاق اچھا زبان اچھی لوگوں کو کھینچنے والی اپنی طرف مائل کرنے والی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کے ساتھ بھی لوگوں کو قریب کرتے ہیں اپنے مال کے ساتھ بھی لوگوں کو قریب کرتے ہیں لوگ کوئی خوف کا مارا اسلام میں داخل ہو گیا جب اسلام میں داخل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نیت بھی خالص کر دی کوئی لالچ میں آ کر اسلام میں داخل ہوا جب اسلام میں داخل ہو گیا اللہ تعالیٰ نے اس کی نیت بھی خالص کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال بانٹ رہے ہیں ایک کافر آ گیا آپ نے اس کو دیا کتنا دیا دو پہاڑوں کے بیچ کی وادی بھر کر بکریوں کی اس کو دے دی کتنی ہوگی دو پہاڑوں کے بیچ میں جتنی بکریاں آتی ہیں اس کو دے دی وہ اپنے علاقے میں جا کر شور کرنے لگ گیا صحیح مسلم کی حدیث ہے کہتا لوگوں مسلمان ہو جاؤ وہ نبی تو دیتے ہی چلے جاتے ہیں اور ڈرتے نہیں کہ پیسہ ختم ہو جائے گا دیتے ہی چلے جاتے بہت دیتے اب یہ لوگ تو لالچ میں ہی مسلمان ہوئے ہوں گے لیکن جب آئے آپ کی باتیں سنی اخلاص اور اخلاص نیت کے در سنے پھر اللہ تعالیٰ نے اخلاص بھی عطا فرما دیا حضرت صفوان بن عمیہ یہ عمیہ بن خلف کافروں کا سرتاج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا مخالف اس کا بیٹا ہے صفوان بڑے بڑے مارکوں کی قیادت کرتا رہا ہے اسلام کے خلاف اللہ تعالیٰ نے مکہ کو فتح کر دیا جہاں ابو صفیان رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمان ہوئے وہاں صفوان بن عمیہ بھی مسلمان ہوا مکہ فتح کر کے ایک ہفتے کے بعد آگے حنین فتح کرنے نکل گئے طائف فتح کرنے نکل گئے اوتاس کا مار کا لڑا ایک ایک ہفتے کے وقفے سے اللہ اکبر وہاں سے غریب تو ملی بے شمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بانٹنا شروع کی اللہ اکبر معلوم کتنا دیا یہ کافروں کا سردار تھا آج اسلام میں داخل ہو گیا کہتا ہے میں مسلمان تو ہو گیا تھا مگر مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کراہت آتی تھی ایک لمبی ہسٹری ہے انہوں نے ہمارے کون کون سے قتل کر دیے میرا ابا مار دیا اب میرا دل ان کے ساتھ کیسے لگے مکہ فتح ہو گیا جان بچانے کے لیے میں مسلمان تو ہو گیا لیکن میرا دل آپ کے ساتھ بڑی کراہت کرتا تھا جب حنین کے غنیمتیں آئیں آپ نے جو انصاری قربانیاں دینے والے مہاجر مارے کھانے والے پرانے پرانے مسلمان جن کا زیادہ حق تھا ان کو کچھ بھی نہیں دیا اور یہ جو ہفتہ ہفتہ دس دن پہلے مسلمان ہوئے ان کو بہت زیادہ مال دیا کتنا دیا کیا اندازہ ہے آپ کا عربی اونٹ آج تقریباً پاکستان کے تین لاکھ روپے کا ہے سو اونٹ دے دیے تین کروڑ روپیہ دے دیا پھر سو اور دے دیے پھر سو اور دے دیے نو کروڑ روپیہ دے دیا کس کو جو کل تک میرے خلاف مار کے لڑتا رہا ہے کہتے ہیں آپ مجھے دیتے چلے جاتے اور آپ کی محبت میرے دل میں جگہ بناتی چلی جاتی حتیٰ کہ سارے کائنات سے زیادہ محبت مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑے کافر سے مسلمان ہوئے مسلمان تو ہوئے مگر مومن نہیں ہوئے کارتل آراب وامنا بدو کہتے ہیں ہم مومن ہو گئے کو لم تو ملوں. ان سے بولیں آپ مومن نہیں ہوئے ولاکن کو اسلم نا ابھی تو تم مسلمان ہوئے ہو کوئی کسی مفاد کی وجہ سے کوئی کسی لالچ کی وجہ سے کوئی کسی دھمکی کی وجہ سے کوئی کسی خوف کی وجہ سے ولا کن قلو اسلم خالی کلمہ پڑھے ہو نا والا ید ہو ایمان بھی کلو ابھی تک ایمان تمہارے دل میں اندر داخل نہیں ہوا دل کے یقین اور اپنی تسلی کے ساتھ مسلمان نہیں ہوئے مومن نہیں ہوئے یہ فرق ہے ایمان اور اسلام کا یہ لوگ آئے ان کے ساتھ سلوک تو مسلمانوں جیسا ہوگا لیکن ابھی دل مطمئن نہیں ہے آئے آ کر کے آپ کا واد و ارشاد سنا آپ کے عطیات حاصل کیے اللہ تعالیٰ نے ایمان کو دل کے اندر الدداروں اوروں کو سو سو اونٹ دے دیے اب چھ میں گوئیاں شروع ہو گئیں کہ ہم ان کو پناہ دینے والے بیس کیمپ ہم نے بنایا اور اب مکہ فتح ہو گیا ہے تو اب آپ اپنوں کو نوازنے لگ گئے ہیں چی میرے کو شروع ہو گئی شیطان کو موقع مل گیا روایت صحیح مخاری میں اور کیا بعید ہے کہ اب مکہ فتح ہو گیا اور اب آپ مکہ میں ہی رہیں مکہ میں, رہیں مکہ میں رہیں مکہ فتح ہو گیا اب مدینہ جانے کی ضرورت ختم ہو گئی جب بہت مشکل وقت تھا تو ہم نے ساتھ دیا اب جب مکہ فتح ہو گیا آپ نے ان کو اتنا زیادہ دیا ہے جس سے یہ لگ رہا ہے کہ شاید آپ بھی ادھر ہی رہیں گے ان کو پیسے کا غم کم ہے اس بات کا غم زیادہ ہے کہ ہمارے مصطفیٰ علیہ السلام السلام کے ہی مدینہ چھوڑ کر مکہ نہ رہ جائیں اللہ اکبر چی میں گوئیاں شروع ہوئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سات در و بادہ کے سربراہ آتے ہیں کہتے ہیں جی ایسی ایسی باتیں چل رہی ہیں تو فرمایا انت یا آج اچھا تو تیرا کیا موقف ہے کہنے لگے میں بھی تو قوم کا حصہ ہوں فرمایا اچھا ان کو جمع کرو جمع کیا فرمایا آپ کہہ سکتے ہو کہ آپ لٹے پوٹے آئے تھے ہم نے آپ کو پناہ دی کہنے لگے نہیں اللہ ہو رسول ہو امن اللہ اس کے رسول کا ہم پر زیادہ احسان ہے آپ کہہ سکتے ہو آپ کو کوئی پناہ دینے والا نہیں تھا ہم نے پناہ دی آپ کے پاس پیسہ نہیں تھا ہم نے آپ کو سہارا دیا آپ کو جان کے لالے پڑتے تھے ہم نے آپ کو امن اور آپ کی حفاظت کی کہہ سکتے ہو کہا نہیں اللہ اس کے رسول کا احسان ہم پر زیادہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے ہم یہ کہیں کہ تم آپس میں لڑتے تھے اللہ نے اسلام کے ذریعے تمہیں شیر و شکر کر دیا تم فقیر تھے اسلام کی وجہ سے ساری دنیا مدینہ آنے لگ گئی تمہیں اللہ نے تمہاری تجارتوں کے راستے کھول دیے اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں عزت دی کہا اللہ اس کے رسول کا احسان ہو پر زیادہ ہے فرمایا یہ اونٹوں بکریوں کی بات کرتے ہو تم اس بات کو خوش نہیں ہوتے کہ لوگ بکریاں اور اونٹ لے کر اپنے گھروں میں جا رہے ہیں اور تم محمد رسول کو لے کر اپنے گھروں میں جا رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم لو لل ہجرت الحکم تم رام اگر اللہ نے مجھے ہجرت کا آجر نہ دینا ہوتا تو میں پیدا ہی ان میں ہوتا میرا جینا اور مرنا تمہارے ساتھ رو رو کر برا حال کر لیا ساتھیوں نے اور خوش ہو گئے کہ کیا ہوا نو کروڑ روپیہ ایک دے دیا مجھے کچھ نہیں ملا میری قربانیاں زیادہ تھی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت ہے یہ ان کی دانائی ہے اس کو کوئی پہنچ نہیں سکتا آج لوگ ویسے ہی جو دین کا کام کرنے لگ جائے اس کو چھوڑتے نہیں یہاں ایک سوڈانی ساتھی مسجدیں بنواتا تھا وہ جو کہتا آپ کی قوم کا یہ حال ہے میں نے یہ مسجد بنوائی ہے عمارات کے پیسے سے وہاں سے کتنے آئے میں نے کتنے خرچ کیے یہ جب مجھے پتا ہے یا بھیجنے والوں کو یا اللہ تعالیٰ کو جب تک آمدن اور خرچ کا علم نہ ہو کون کہہ سکتا ہے کہ پیسہ کھا گیا ہے کہہ سکتا ہے کوئی ہو سکتا ہے میں نے جب سے لگایا ہوں اس میں لیکن یہ سب لوگ کہتے ہیں کہ یہ عربی پیسے کھا گیا یہ کہتے ہیں عربی پیسے کھا گیا جبکہ ان کو معلوم نہیں کہ کتنا پیسہ آیا تھا اور کتنا میں نے لگایا ہے یہ ہماری عادت ہے ایک آدمی کمائی کرتا ہے کمائی کر کے موٹر سائیکل لیتا ہے پھر اور کمائی کرتا ہے پھر وہ کار لے لیتا ہے یہ روٹین ہے دنیا میں کبھی کسی کو اعتراض نہیں ہوا مگر اگر وہ کسی مسجد کا متولی ہو تو کہتا دیکھا نا کار لے لی کار لے لی نا اس نے بلا وجہ دوسرے کے گناہ اٹھا لینا تان و تشنی کا ذریعہ بنا دینا لیکن یہاں دو کروڑ ایک بندے کو دے دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کوئی اکروہ بروری نہیں کی یہ آپ کی دعوت کی حکمت ہے آپ کی دنائی ہے اللہ اکبر یہ بھی صحیح مسلم میں ہے ایک شخص آتا ہے آپ نے شام کے وقت اس کو کھانا پوچھا کھانا کھا لیا کیا کھانا تھا بکری کا دودھ پلا دیا فرمایا اور چاہیے جی اور چاہیے ایک اور بکری کا پلا, دیا, ایک اور کا پلا دیا پھر ایک اور کا پلا دیا پھر ایک اور کا پلا دیا سات بکریوں کا دودھ پی گیا صبح ہوئی کلمہ پڑھ لیا اللہ, اللہ. فرمایا راستہ کرو گے کہ کہتے جی ایک بکری کا دودھ پلا پی گیا پھر دوسری کا دیا پی نہیں سکا فرمایا کافر سات آنٹوں میں کھاتا ہے مومن ایک آنٹ میں کھاتا ہے اس طریقے سے اپنوں کا پیٹ کاٹ کاٹ کر کافروں کو پلا پلا کر ہمارا نبی لوگوں کو مسلمان کرتے رہے صلی اللہ علیہ و آج کہا جاتا ہے بدتی کے ساتھ سلام مت لینا تمہارا ہاتھ خراب ہو جائے گا تمہاری دعوت پھیلے یا نہ پھیلے کسی بدتی کے پاس مت جانا اس کو اپنے پاس مت بلانا یہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام السلام کی سیرت نہیں ہے یہ یہودیوں کا طریقہ ہے وہ اپنی اولاد کے سوا کسی کو یہودی نہیں بننے دیتے جو یہودی ہیں ان کی اولاد ہی یہودی ہوگی اور کوئی یہودی نہیں ہو سکتا یہ ان کا طریقہ ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو قریب کرو ان پر خرچ کرو ان کے اندر گھس جاؤ ان کو اپنے اندر لے آؤ آئے گا پھر خالی نہیں جائے گا ان اللہ اللہ پر حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا آپ نے دے دیا میں نے پھر مانگا آپ نے پھر دے دیا میں نے پھر مانگا آپ نے پھر دے دیا ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے میں نے ابھی تمہیں دیا تم پھر آ گئے ہو نہیں جب تین بار دے دیا تو پھر بٹھا کر سمجھایا فرمایا حکیم یہ دنیا کا مال بڑا سر سبز نظر آتا ہے اگر مانگنے سے لوگے تو برکت نہیں آئے گی اور اگر بغیر مانگنے کے ملے گا تو برکت ملے گی کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد کسی سے نہیں مکر صدیق رضی اللہ تعالی نے پیسہ دینے کی کوشش کی نہیں لیا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے کوشش کی نہیں لیا اور حضرت عمر لوگوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں لوگوں دیکھ لو گواہ ہو جاؤ میں ان کو دینے کی کوشش کر رہا ہوں یہ ان کا حق بنتا ہے یہ نہیں لے رہا کل قیامت والے دن مجھ سے نہ پوچھے کہنے لگے جی میں نے وعدہ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اب کسی سے لینا نہیں اللہ اکبر بحرین کا مال آیا بحرین اس زمانے میں سعودیہ کے مشرقی صوبے کو کہتے تھے جس کو آج بحرین کہتے ہیں اس کو نہیں کہتے تھے اس میں الحسا اور دمام یہ علاقے شامل ہیں وہاں سے بہت زیادہ مال آیا سونا چاندی کے ڈھیر لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر پڑھنے کے لیے آئے مدینہ کی مسجد کے صحن میں ڈھیر لگے ہوئے آپ نے نظر بھر کر نہیں دیکھا نماز پڑھائی نماز پڑھا کر آپ نے بانٹنا شروع کیا دیرے لوگوں کو کتنا دے رہے ہیں کتنا دے رہے ہیں جتنا کوئی اٹھا لے صحیح بخاری کی حدیث ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے بھی دیں فرمایا بچھاؤ کپڑا کپڑا بچھا دیا بولے جتنا اٹھا سکتے ہو ڈال لو اب اٹھایا نہیں جا رہا یہ جی آپ کسی کو مدد کی اجازت دیتے فرمایا نہیں اچھا تو آپ میرا تعاون کر دیں میں اوپر اٹھا لوں فرمیا نہیں جتنا خود اٹھا سکتے ہو لے لو تھوڑا کم کیا پھر نہیں اٹھایا جا رہا پھر کم کیا پھر نہیں اٹھایا جا رہا پھر کم کیا تو بڑی مشکل سے اٹھا کر لے گئے اللہ اکبر جتنا کوئی اٹھاتا ہے فرمایا لے جاؤ اتنا مال تقسیم کیا آپ کے پیچھے لوگ پڑ گئے آپ کی گھر اوپر جو چادر تھی وہ اتار لی فرمایا میری چادر واپس دے دو تم جانتے نہیں ہو کہ میں کبھی بخیل نہیں ہوا میرے پاس ہوگا تو میں کبھی بخل نہیں کروں گا دیتا چلا جاؤں گا یہ پہاڑ حضرت غفاری رضی حضر اللہ تعالیٰ نے باہر نکلے تو پہاڑ نظر آیا فرمایا میں اہد پہاڑ اگر سونے کا بن جائے تین دن نہیں ٹکنے دوں گا سارا بانٹ کے رکھ گا اور میلوں میں ہے وہ پہاڑ سارا بانٹ دوں گا اللہ اکبر اور ان کے بعد جو لوگ آئے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے اپنی کابینہ کا اجلاس بلایا آج مشورہ کس بات پر ہو رہا ہے آج کے مشورے کا موضوع یہ ہے کہ بیت المال ختم نہیں ہوتا اس کا کیا علاج کرنا ہے کہا دے دو سب کو دے دو دے دیا کہ بچوں کے وظیفے لگا دو ایک کہتا ہے بچہ تو ماں کی ماں کا دودھ پیتا ہے اس کو بھی اضیفے کی کیا ضرورت ہے ماں کا وظیفہ لگا دیا تو کافی ہے بات تو تیری ٹھیک ہے جناب دو سال تک جب عمر ہو جائے گی تو ہماری طرف سے وظیفہ شروع ہو جائے گا لوگوں نے لالچ کیا اپنے بچوں کو ایک سال کے بعد ہی دودھ چھڑوا کر روٹی کا عادی کر کے لے آتے کہتے دیکھو جی بچہ روٹی کھا رہا ہے وظیفہ شروع کرو معلوم ہوا ابھی اس کا وقت پورا نہیں ہوا تھا یہ تو بچوں پر زیادتی ہے امیر امیر دفا شروع کر دوں گا پھر کیا ہوا پھر اجلاس ہوا آج کا موضوع کیا ہے آج کا موضوع یہ ہے کہ بیت المال ختم نہیں ہو رہا اس کا کیا علاج کرنا ہے کہا پھر ایسے کریں کوفہ اور بسرا کے بیچ میں واسط شہر آباد کیا چھونی بنائی باقاعدہ فوج بنائی جو مجاہد جہاد کرتا ہے وہ تو کرتا ہے آج کے بعد ہم باقاعدہ فوج بنائیں گے اور یہ بیت المال سے ان کو وظیفے دیں گے بیت المال سے وظیفے دو گے تو وہ فوج گھر تھوڑی بیٹھی رہے گی وہ بیت المال کو خالی کھڑا ہونے دے گی آج لوگ کہتے ہیں مجاہدو تم فوج کی اے ٹیم ہو یا بی ٹیم ہو بھائیو یہ مجاہد اے ٹیم ہی رہے ہیں ہمیشہ یہ ہمیشہ انہوں نے کام شروع کیا انہوں نے ہی کیا فوج تو بعد میں بنی تھی اصل کام ان کا ہے انہوں نے کیا تھا کام انہوں نے روم فتح کیا تھا انہوں نے ایران فتح کیا تھا انہوں نے مصر فتح کیا تھا انہوں نے بحرین فتح کیا تھا فوج تو بعد میں بنی تھی فوجیں بی ٹیم ہوا کرتی ہیں اور مجاہد اے ٹیم ہوا کرتے ہیں تو میرے مصطفیٰ علی نے کیا کیا جب آپ اس جہان سے گئے تو ایک دنوں دن آر بھی آپ نے وراثت میں نہیں چھوڑا مال آپ کے پاس بہت تھا مت سمجھنا کہ آپ غریب تھے مدینہ میں آپ سے زیادہ امیر کوئی نہیں تھا پیسے میں جتنی آئیں گی مومنوں اس کا حصہ میرے مصطفیٰ علیہ کا ذاتی ہوگا جتنی آتی پانچواں حصہ ان کا اور جس جس مارکے میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی اس کا ٹوٹل غنیمت میرے مصطفیٰ علیہ السلاۃ السلام کا ذاتی حصہ ہوتا تھا کوئی اور کسی کا اور حصہ ہے نہیں کوئی اور لڑا نہیں کوئی کلیم کرنے والا نہیں چار حصے لڑائی کرنے والوں کے ہوتے ایک حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا آپ مار کے میں جائیں یا نہ جائیں اور جس مارکی میں لڑائی نہیں ہوئی انہوں نے سرندر کر دیا ان کی غنیمتوں کا ٹوٹل حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی ہوتا تھا آپ اپنے گھر میں دو سو چالیس من کھجور اور ساٹھ من جو ایک سال کا راشن دیا کرتے تھے اور اولادیں تو تھیں نہیں کی اس کا چوتھا حصہ بھی ان کا ذاتی استعمال میں نہیں آتا تھا تین حصے بھی اللہ کے راستے میں بانٹ دیا کرتی تھی اور جو ایک حصہ کھانا خود کھانا وہ بھی بانٹ دیا کرتی تھی جب کوئی مانگنے کے لیے آ جاتا تو پھر اس کو جواب نہیں دیتی تھی یہ بے سیرت ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام السلام کی ایک ساتھی آ کر کہتے ہیں سہی بخاری کے حدیث ہے آپ کو ایک عورت نے دیکھا آپ کے جسم پر قمیص پرانا ہو چکا ہے وہ گئی گھر جا کر اپنے ہاتھ کے ساتھ کپڑا بھنا ہاتھ کے ساتھ سیا اور لا کر کے صحابہ کرام کے فرماتے ہیں فرماتے ہیں بھائی تو نے اچھا نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے اتروا لیے تو انہیں اچھا نہیں کیا وہاں لفظ ہیں تو میں معلوم نہیں کہ وہ کسی کو نہیں نہیں کہتے وہ کسی کو نہیں نہیں کہتے اگر چیز موجود ہو ضرور دینی ہوتی ہے درست ہے اچھا تو مجھے بھی نہیں لگا میری نیت یہ تھی مدینہ چھوڑ کر جس کپڑے کو آپ کا پسینہ لگا ہے اس میں میرا کفر بنایا تو میرے عزیز بھائیوں یہ وہ دعوت کا طریقہ ہے یہ اس حکمت کا ایک جا پیش کرنا اور ہاتھ کھول کر رکھنا یہ اس کا ایک جز ہے اس حکمت کا اس دنائی کا جس کے ساتھ دعوت پھیلا کرتی ہے اللہ تعالی نے آپ کی جماعت کو یہ توفیق عطا فرمائی پہلے وہ لوگ جانے نہیں دیتے تھے وہاں پھر حکومت نے دباؤ ڈالا تو جانے دیا گھر گھر پہنچ کر راشن دے رہے ہیں اور جا کر کے ان کے گھروں میں پانی نہیں تھا پانی فراہم کر رہے ہیں اور وہ لوگ کتنے مشکور ہیں وہ کہتے ہیں آپ ہمیں کچھ بھی نہ دو تو ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آپ نے ہمیں اپنا سمجھا آپ آئے کچھ بھی نہ دو کوئی لائنیں نہیں لگی وہاں لینے والوں کی حادثت مند سارے ہیں جس کو دے دیا اس نے شکریہ ادا کیا جس کو نہیں دے سکے اس نے کبھی ماتھے پر شکر نہیں رکھا ایسے لوگ اگرچہ مسلمان نہیں لیکن ان کا یہ اخلاق ہے وہاں آپ کے ساتھی ہی پہنچے ہیں اور وہ لوگ مسلمان ہونے کے لیے تیار انٹرنیشنل ہنڈے انٹرنیشنل نیشنل این جی اوز ان کو پیسے دے کر کہتی ہیں تو مسلمان مت ہونا دنیا میں تم یونیک ہو تم ایسا کلچر ہو جو دنیا میں کہیں نہیں ہے اور تم مسلمان ہو گئے وہ کلچر ختم ہو جائے گا مسلمان مت ہونا لیکن وہ آپ کے ساتھی وہاں پہنچے ہیں وہ لوگ مسلمان ہونا چاہتے ہیں اس کو کہتے ہیں دعوت کی حکمت ساتھی بتاتے ہیں مغرب کے بعد فوج اپنی کشتیاں بھی ہمیں دے دیتی ہے کہ ہماری ہمارا آپریشن بند ہو گیا آپ لوگ کرو ساری ساری رات آپریشن چلتا ہے لوگوں کو بچانے کے لیے ساتھی बताता دا میں ایک علاقے میں نکل گیا علاقہ ان کا اپنا نہیں ہوتا دور سے آئے ہوتے ہیں اور پانی نے راستے مٹا دیے ہوتے ہیں ادھر گیا تو کچھ لوگوں کی رات کے اندھیرے میں آواز آئی ہم ادھر گئے تو آواز دور ہو گئی واپس پلٹے دوسری طرف گئے آواز قریب ہوئی تھوڑا اور چلے تو آواز پھر دور ہو گئی سمجھ نہیں آ رہی یہ لوگ کہاں ہیں بڑی مشکل کے ساتھ ان کو تلاش کیا ان کو کشتی میں بٹھایا ابھی کوئی پچاس میٹر دور ہم گئے ہوں گے کہ وہ مکان گر گیا جس کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے اپنا مکان گرتے ہوئے دیکھا ایسے لوگ وہ آپ کو بھول سکتے ہیں ایک کہتا ہے ایک کہ مکان تھا اس پہ دروازے کے دو تین فٹ خالی تھے باقی بھرا ہوا تھا پانی سے میں اندر گیا. اندر گیا جا کر دیکھا تھا ایک بزرگ کسی صندوق کے اوپر کھڑا چھت کو پکڑ کر پانی میں کھڑا تھا میں نے اس کو کہا آؤ بابا آپ کو ہم باہر نکالیں کہنے لگا پہلے میرے بچیوں کی ناشے نکالو پھر مجھے نکالو ان کو نکالا اس کو نکالا کون ایسا ریسکیو کرتا ہے تو اندر جائے اندر سام ہو سکتا ہے تو اندر جائے تیرے اوپر چھت گر سکتی ہے اس طرح کے رسکی اور دعوتی ریسکیو کون کرتا ہے آپ کے سوا آپ جیسے لوگ کس کے پاس ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے اور صرف ریسکیو نہیں اس کے ساتھ دعوت اللہ اور یہ حکمت ہے جہاں دعوت اللہ کے سارے گور ختم ہو جاتے ہیں وہاں پہ خدمت کا گر کام کرتا ہے لوگ آپ کی ساری باتوں کو بول سکتے ہیں آپ کی خدمت کو نہیں بول سکتے اور اس طرح کے سیلاب کو تو کوئی سیلاب ماننے کے لیے تیار نہیں لوگ مر رہے ہیں ڈوب رہے ہیں اور کوئی میڈیا والا اور کوئی اس کو سیلاب نہیں مانتا جس کا گھر سے ڈوب گیا سامان بہ گیا اس کو پوچھو یہ سیلاب تھا یا نہیں اور بھائیوں آخری بات یہ ہے کہ یہ سیلاب بھی میرے رب کا بھیجا ہوا ہی ہوتا ہے اس کے پیچھے بھی اس کی نہ جانے کیا کیا حکمتیں ہیں یہی چترال کا علاقہ یہی انٹر جو سازشیں چل رہی ہیں اگلے سالوں میں یہی علاقہ بیس کیمپ بن سکتا ہے میں زیادہ بات نہیں کر سکتا جو سازشیں اس وقت چل رہی ہیں ان کے تحت یہی علاقہ اگلے سالوں میں بیس کیمپ بن سکتا ہے اور آپ کے ساتھ ہی وہاں پہنچے ہیں میرے رب کی میرا رب ہی جانتا ہے کہ کس کس کام میں کیا حکمتیں ہیں تو میرے عزیز بھائیوں ہم اگر پانچ فیصد بھی اپنی جائیداد کا ان کے لیے دیں تو وہ ان کا سو فیصد بنتا ہے ہم اپنی جائیداد پانچ فیصد ایک فیصد دے دیں وہ ان کا سو فیصد ہے کیونکہ ان کا سب کچھ بہہ بہ چکا ہے اور یہ کراچی والوں کو اللہ نے اعزاز دیا ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے یہ لوگ پہنچتے ہیں میرے عزیز بھائیوں اگر تھر پار کر میں مصیبت آتی ہے تو آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں اللہ ان سے چھین کر آزما لیتا ہے تمہیں دے کر آزما لیتا ہے تم دے کر پاس ہو جاتے ہو وہ صبر کر کے پاس ہو جاتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ تمہیں آزما چھین کر سر پارکر والوں سے کہے آؤ مدد کے لیے آئیں گے یہ بھی میرے رب کا بڑا احسان ہے کہ اس نے یہ ترتیب لگائی ہوئی ہے اور یہ آپ کے آگے بڑھ کر لوگوں کی مدد کرنے کی وجہ ہے اللہ کے فضل کے بعد کہ بڑے بڑے نیل وفر طوفان کراچی کو دیکھ کر شرما جاتے ہیں یہ صدقات آئندہ کی مصیبتیں دور کرتے ہیں کتنی بار طوفان کا خطرہ ہوا کتنی بار کہا گیا کراچی وہ زلزلے والی پٹی پر قائم ہے ان پتھروں کو بھی ان پلیٹوں کو بھی میرے رب نے تھاما ہوا ہے ان سیرابوں کو بھی ان طوفانوں کو بھی میرا رب تھام لیتا ہے اور اس کے پیچھے اللہ کے فضل کے بعد بہت بڑی وجہ ہمارے وہ صدقات ہیں جو یہاں سے لے کر افغانستان تک جاتے ہیں کشمیر تک جاتے ہیں اللہ تبارک وطارہ ہمیں حکمت کے ساتھ دعوت اللہ کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جب سے آپ لوگ کھڑے ہوئے ہیں پاکستان میں ریڈ کراس کا داخلہ بند ہو گیا کبھی سنا ہے کسی ڈیزاسٹر میں ریڈ کراس آئی ہو وہ جو کبھی آ کر کے آپ کے بچوں کو اٹھا کر کے جا کر عیسائی بنا کر واپس لاتے تھے آج سونامی کے بعد ان ظالموں نے جو لڑکے اٹھائے تھے انڈونیشیا سے وہ واپس مشنری بنا کر کے وہاں بھیجے گئے ہیں انڈونیشیا کے کتنے ایسے جزیرے ہیں جن میں مسجدوں سے زیادہ چرچ ہیں اور انڈونیشیا وہ ملک ہے جو مسلمانوں کا آبادی کے حساب سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے ایک ٹکڑا تیمور مشرقی تیمور کے نام پر کاٹ کر کا عیسائی سلطنت بنا دیا گیا ہے اور جو باقی بچے ہیں ان میں مشروں سے زیادہ چرچ ہیں اتنا کام وہاں وہ کر رہے ہیں اس لیے کہ وہاں کے لوگوں نے یہ کام نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ کا احسان مانو کہ یہاں آپ لوگوں نے یہ کام کیا ہے اور لوگوں کے دروازے آپ نے بند کر اللہ تبارہ کا تعالیٰ سمجھنے اور